موضوع سے تذکیل بن اتبار تصویر الحمد للہ اشرف السدلی سیدنا و محمد علیہ اللّہ علی سید محمد والا محمد اللہ تبارک و تارا نے اور قسم کے حیوانوں کا ذکر فرمایا اور اپنے بندوں پہ احسان فرمایا تمہیں سب کو تمہارے لیے بنایا ہے اور وہ انعام کا گھوڑے ہیں گدا ہیں، اللہ کے بھی کام آتی ہیں اور انسان کے لیے باعث زینت بھی ہے مزال کا یہی سب سے بڑا مقصد انسان کے یہی ہے فائدہ بھی ہے زینت بھی ہے من الانعام افر لدا بالذکر اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ نے ان کو الگ بیان کیا ہے اب فصل فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان کو باقی انعام سے الگ بیان کیا گیا ہے اس لیے علماء نے استدلال پکڑا ہے کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے جیسے کہ امام بھی ہنی فرم ترف الحمیر وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک گھوڑے کا ذکر جو ہے خچر اور قیدا کے حساب کیا ہے تو وہ حرام ہے کماس مدد بھی سنگیت نے اکثر علماء اور حدیث میں بھی اس کی تحریم ثابت ہے اس اکثر علماء کا یہی فتو ہے کہ یہ حرام ہے وقت راؤ را یا مقروب تھا بعضوں ماں کہتے ہیں کہ تھی. گوڑے کا خچر کا گدر کا تحریم ہی پہلے جو اللہ نے ذکر کیے وہ کھانے کے لیے ہیں. یہ رکوب کے لیے ہیں یہ کھانے کے لیے نہیں ہے وہ قدا روا منتری کے سیر بعض بھی قال مثل ذلك الحكم مرتعد لله قالوا واستعنوا به حديث نواح کیما و احمد فی مصدی حضرہ یزید ابن عبد ربہ قال اللہ مکید نے بھی کہا اللہ سرق ان ان اللہ اللہ اس سنت کے اندر جو امام احمد اللہ, اللہ نے اپنی مسلم امام احمد میں ذکر فرمائی ہے کہ حضرت رضی اللہ قان فرماتے ہیں کہ حضرت منع فرمایا لو میر خیل گھوڑے کا گوشت اور, خچر اور خالد انتظاتے میں حضرت خالد کے ساتھ تو کوئی دوستوں کے پاس گوشت آیا تو ان نے لیا ان کا کہ پہلے میں پوچھ لوں حضرت خالی سے. حضرت خانے سے روایت ہے انہ کہ ہم قصبے میں سرکار تھے صلی اللہ لوگ جلدی جلدی یہود کے ہزار میں چلے گئے مجھے حضرت حضرت حکم دیا کہ اعلان کرو اس ساتھ آگے وَلَا يدخل جنت علام میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر مسلمان بکل تم جلدی جلدی ہوگی بادوں میں چلے گئے ہو سنو کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا بغیر مسلمان اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو ماہدین کے مال جو ہے نا وہ بھی بتاؤ جو حق ہے وہ لے سکتے ہو ورنہ تمہارے لیے اللہ یعنی گدے کا گوشت اور اسی طرح گھوڑے اور خچر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے اور اسی طرح جو جانور جو ہے نا جی جن کی بڑی بڑی شاخیں نکلی ہوتی ہیں اس سے شکار کرتے ہیں یا پرندے ہیں ان کے بھی مخلب ہوتے ہیں مارنے کے لیے وہ بھی حرام ہے. مرم کا بے بہ <يَدْبَحُوهَا> ان کو باندھ لیا تھا کسی پہ کرے بل حضار بساد کا یعنی باغ ان کے جو تھے یہودیوں کے حویلیوں کے قریب ان کے اندر چلے گئے اصل میں چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ آدھا فصل ہمیں دیں گے اور آدھا خود رکھیں گے اس لیے مسلمان چلے گئے ان کے بابو میں فلو بھی خیل بھی ہیں کہ اگر یہ حدیث اس مقام پہ ہو تو پھر یہ کے گھوڑے کا گوشت حرام ہے صحیح میں روایت ہے میری وایت ہے عبداللہ سے فرماتے ہیں کہ ہمیں کے گوشت سے منع کیا لیکن گھوڑے کے گوشت سے منع کیا لیکن نہیں کیا اللہ اللہ فرسا ر عدور کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑے کو ذفے کیا نہ والا اصل بات یہ ہے کہ اختلاف اس لیے ہے ایک روایت میں ہنت ہے اور ایک روایت میں حرمت ہے باقی امن نے تو وہ ہلت والی حدیث کو لے لیا اور حرمت والی حدیث پہ امن نہیں کیا انہوں نے کہا وہ وقتی طور پہ آپ نے منع کرایا اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس لیے بھی منع کیا گیا کہ جو چونکہ گھوڑے جو ہیں وہ جہاد میں کام ہیں اگر ہم نے گھوڑے کھانے شروع کر دیے تو سواریاں ہی کم ہو جائیں گی تو جہاد کیسے کریں اس لیے منع کیا گیا اس لیے بات حرام تو نہیں ہے البتہ مخلوط حری ہے باقی ہے گدے کے بارے میں اس کی حرمت میں تو کوئی شک نہیں ہے گدھا ہو یا خچر لیکن ایک ہوتا ہے ہمارے اہلی یعنی جو گدے ہم پالتے ہیں گھر میں ایک ہوتا ہے ہمارے وحشی جو جنگلوں میں وہ حلال ہے بے اتفاق اس کے اندر کوئی غربت والی بات نہیں ہمارے بحشی جو ہے جو جنگلوں میں ہوتا ہے وہ تو خالص حلان البتہ ہمارے جو ہے اس کی حرمت بھی متفق رہے حرام. وقال بانا ابن ابھی لوشیا گھوڑے جو ہے یہ بھی پہلے باشی تھے لیکن اللہ نے حضرت اسماعی علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گھوڑا دی جو ہے جنوب سے پیدا ہوئے ہوا ہے سواری کرنے بال اتفاق جائے ہیں بغل لکن کا بہا. خجر پہ بھی سواری کرتے تھے لیکن نے منع فرمایا انل خیرے کہ کسی گدے کو گوڑی پہ سوار کیا جائے تاکہ اس کی گھوڑے کی نسل ختم ہو جائے اور اس سے بھی خچر پیدا ہوگا اس سے حضور نے منع فرمایا قارل محمد حضر محمد بھی عبید میں یعنی گدے کو گھوڑی پہ ڈالوں اس سے جو خچر میں نہ ہوگا میں آپ کے لیے لیاں گا تاکہ آپ اس میں سواری کریں ابھی میں ایسا نہ کروں یہ یا فروزادہ وہ لوگ کرتے کرنا چاہیے ہر چیز رکھی ہے اپنی نسل ہے اپنی نسل ہے گدے کی اپنی نسل اب مقامی نبوت کا ذکر آتا ہے پہلے توحید تھی اس پر دلائل تھے اللہ کی نیم دل نہ بدھا الہدا کم اجمر اللہ کے لیے اشیدہ راستہ ہے اگر اس سے کوئی ہٹتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے ہاں یہ اللہ کی حکومتیں اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا لیکن پھر آزمائش تو نہ ہوتی لیکن ہمیں راستے کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سرات مستقیم ہے یہ کسبت سبھی ہے وہ بدلائیں گے اللہ کے انبیاء اللہ کے پیغمبر اسی لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے نبی بھیجے جو جا کے امت کو دعوت دیں اور ان کو سراط وستکیم کے بارے میں بتائیں جس تھی اللہ نے پہلے حمان کا ذکر کیا جس کے لیے ہمیں ہمارے بدن کو ضرورت ہوتی ہے نبا المانبیت اب اللہ باغت دینی طریقے کے بارے میں ہدایت ہی کرتے ہیں تاکہ ہمارے دین کی بھی اصلاح ہو وہ قصیر اسی طرح قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں پہلے امور حصیہ کا ذکر ہوتا ہے پھر امور معنوی کا ذکر ہوتا ہے جیسے پھر میں آپ کو اور جیسے میں یا بنی کا لباس, و لباس تقوی زعبی کا ہم نے ہے لباس اور وہ لباس جو تمہاری تمہارے اولا کو چھپائے اور سے زینت بھی ہو لیکن اصل لباس وہ ہے جو تقوی کا ہے مطلب ماضا کا تعلق رہے و نازی ہا اللہ قبو اللہ نے پہلے ان حمانوں کا ذکر کیا جن کے اوپر سواری کرتے ہیں مختلف اپنے کام نکالتے ہیں اور بعض حمان جو ہیں تمہارے بوجھ اٹھا کے دور دراز کے علاقوں تک بھی پہنچاتے ہیں اب اللہ بتاتے ہیں کہ سیدھا راستہ دین کے لیے کیا ہے شرابی بندی سے نہیں <إِلَيَّا> حق وہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہو راستہ وہ ہے جو راستہ سیدھا اللہ کی طرف لے جائے وعلی اللہ قصد السبیل قولی والنہازہ سراتی مستقی من فتبیو و لا تتبیو سبولا فتہ فتاکو راستہ کی کیا ہے وقال اللہ قد اللہ اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ ہدایت ہے یہ گمراہی ہے اخبر نسمت بہت سارے راستے ہیں جو لوگ اختیار کرتے ہیں لیکن اصل راستہ وہ ہے جس کو بندہ اختیار کرے وہ اللہ کے ساتھ مل جائے اور اس کے بابلے سے حقی شرار دیا اور وہ حق کا طریقہ کون ہے جس کو اللہ نے خود بیان کیا ہے اور انبیاء بھیجی ہیں اس کے جائر جائر ہٹنے والا سراط مستقیم کو چھوڑنے والا مختلف جیسے مختلف ہے حکمتیں ہوگا اللہ چاہتے سب ایمان لے آتے ربا سے ایک ہیلفین کا خلق اور اسی امتحان کے لیے کیا ہے جہنمت اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو کفل کرنے والے ہیں اللہ جہنم کو بھریں گے جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی اللہ